فرق آئے گا تلاوت والے ادرا برامتے میں بیٹھے جی جہاں پر بیان ہوگا تو آپ سے کرنے میں فرق آئے گا چلاؤ سارے بڑا میں جا کر بیٹھے ہیں صاحب ان کوڑے تک چھوڑ کر آئے شوکا صاحب کوٹر تک چھوڑ کر آپ احتکا میں کتنے دن کے لیے آؤ انشاءاللہ ان نا جو تین دن تو ہو سکیں گے آپ کے ان دو پنگوں کو نے چلائیں جی اور دو کونے چلائیں اس کو چلائیں اس کے انتظار بیٹھے ہوئے ہیں گروشری پڑھ کریں ساتھی صلی اللہ علی الکریم مگروں کے بعد کا ماحول تو تقریری ماحول ہوتا ہے ایسی بات ہم تو جو ساتھی رات کو ٹھہرتے ہیں اور صبح کی مجلس پہ ہیں تو تربیت کی بات ان ساتھیوں سے کرتے ہیں تعلیم اور تربیت کے موضوع کا صرف تاریخی مباحثہ ہوا تاریخی مباحثرات جس میں یہ بات سامنے آئی کہ تعلیم کے بعد تربیت کی بھی ضرورت ہے اور تربیت کے بغیر تعلیم پورا فائدہ نہیں دیتی بعض اوقات بے فائدہ ہو جاتی ہے بعض اوقات الٹی ہو جاتی ہے اس طرح کے غیر تربیت یافتہ آدمی کا لگانے کی مثال میں نے بیان کی تھی اور ساری بات سیر سیرت تربیت کے موضوع کا تارف ہی ہوا تھا آپ خود تربیت کیا ہے وہ کیسے ہو اس کی بات نہیں ہوئی تھی تھوڑا سا اشارہ ہوا تھا کہ جو تعلیمی معلومات انسان کو حاصل ہوئیں اور اس کے مطابق اپنے دل دماغ سوچ فکر جذبات جرازوں کو بنانا اور اس کے مطابق اپنے عذا و جوار کا استعمال کرنا جو بات معلومات میں سامنے آئی ہوئی ہے اور اس کے مطابق اپنے دماغ کی فکر اور نفس کے جذبات اور قلب کے حالات درست کرنا دماغ کی فکر نفس کے جذبات اور قلب کے حالات کا درست کرنا تربیت کیا ایک رخ یہ ہے اور تربیت کا دوسرا وقت سرکار کے اس ان معلومات کے مطابق اعضاء و جوارے جو عمال ذائقہ میں استعمال ہوتے ہیں وہ صحیح استعمال ہونا لگی احمد آباد میں جامع مسجد ادارہ ہوتی تھی خطیب ادارہ پورے جب علی پور سے گلگت تک تھا تو اس وقت ذلی خطیب ہے وہ جامع مسجد ہزارہ احتیاب کی مسجد کا ہوتا تھا وہاں پر مولوی سعد صاحب فتیب تھے یہ شیخ الہند کے شاگرد تھے آدمی بڑے اکبر گوش آدمی تھے سادہ طبیعت کے فرمایا کہتے ہے تاجد کا نام سنے پڑھی کبھی نہیں ہے سنیں پڑھی کبھی نہیں ہم تو مولوی اپنے کمیوں کو تائیوں کو چھپاتے رہتے ہیں کہ ہماری بزرگی کے برہم قائم رہے وہ واضح فرمایا کرتا تھے اتنے بعض جماعت میں تحجر کی بات تو آئی ہے عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی فلاد تسبی ہے جماعت میں ہم جاتے تھے سلاد تسبیح کی فضائل سنتے رہتے تھے کبھی بیان بھی کرتے رہتے تھے لیکن میں کوئی پچیس سال کا عرصہ جماعتوں میں چلتا رہا باوجود خیال پڑھنے سننے کے بیان کرنے کے کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ایک دفعہ ایک بندیہ خانقاہ تھی میں وہاں چلا گیا وہ جو بزرگ تھے خانقاہ کے چلانے والے انہوں نے سلاد تسبیح کا بیان کیا فضا کسبی کے فضائل بیان تھے وہاں سے بیاں سن کے میں آیا اسی دن پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو اس وقت انداز ہوا کہ ان کا بیان جو تھا وہ ہماری طرح معلوماتی بیان نہیں تھا بلکہ ایک آدمی ایک ایسی بات کو بیان کر رہا تھا جو خود عمل کیے ہوئے تھا اور اس بیان کے پیچھے عمل کرنے کا اور عمل کو زندہ کرنے کا جذبہ تھا لہذا وہ ایک اقبال سننے سے عمل کا جذبہ پیدا ہوگیا حضرات مولانا شیر احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ جو اس دور کے اتنے بڑے فقیر اور اتنے بڑے محدث جتنا آپ پیچھے کی طرف جائیں اتنی بڑی شخصیات ہیں جدید سائنس میں جتنا بات بھائیں اتنی نئی تحقیقات ہیں جدید سائنس کے دور میں تو کہتا ہے نیا ایڈیشن سب سے آپ یہ تو جتنا نئی تحقیقات ہیں لیکن روحانی مسئلے میں جتنا پیچھے جائیں اتنا کبھی شخصیات بڑی شخصیات پیشے کی طرف جاتی ملتی ہیں اور اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ جو بند والے حضرات انہیں انہ انہ امام ربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں عاظم داد ماجر مکین رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ اضاء الراعظم شیری بند گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو امام ربانی کے فارغ مات دو واقعات حضرت بشیر احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے بڑے عجیب ہیں ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے سیار صاحب کو حکیم صاحب بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں؟ آواز آ رہی ہے ایک واقعہ کفارغ ترسید عالم میں جی جب ہے تو تھانہ بون کی خانقاہ میں جو ہماری بنیادی خانقاہ گزری ہے ہندوستان میں اس میں عجیب محض اللہ محجد مسی رحمۃ اللہ علیہ حافظ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی نظرات رہے ہیں تینوں جو تھے نور مول جو جانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے میاں نور رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے عبد الرحیم بلائی تھی پنچالیس رحمتہ یہاں ہوئے ڈاکٹر صاحب تو دے طور طریقے سے کھولے سر دھیان کیا یہ تینوں حضرات میاں نظر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے خلافات ہے ان میں شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فکیو اور مفتی ہے فتوا ان سے ہی لہتے تھے لوگ تو ان کے کسی مسئلے پر مولانا شریم گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بات کرنے کے لیے ان کے ساتھ گئے نئے مولویوں کے بات کا بڑا جذبہ ہوتا ہے بولیے وزرا صاحب چل رہے جی آپ رات کی میز بندی تھے شاہ کے بعد کہاں چلے گئے تھے اچھا جی نئے موجودوں کے بات کرنے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے عجیب نظلم عاجی مکین مطالعہ سے ملے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ہو بزرگوں کے ساتھ بات نہیں کیا کرتے آپ یہاں کچھ دن کے لئے ٹھہر جائیں تین دن کے لئے ٹھہر گئے پہلی رات جو خانقاہ والے حضرات سرجد کے لیے اٹھے تو ان کو تو بڑی مشکل پڑی کہ آرام میں خلل ڈال رہے ہیں بار آرام ہو نہیں سکتا تو اٹھے ان کے ساتھ پڑھنے کے لیے دوسری رات سے ذرا اٹھنے میں سانی ہوئی تیسری رات جو تو اٹھنے کا شروع نے فرمایا کہ آپ چلیں آپ کے تین دن پورے آپ جانے کے نہیں ہیں ہم آپ جانے کے نہیں اب در رہیں گے چالیس دن رہے کیونکہ پتہ پتہ چند ریگا کو جو معلومات تھی اس پر تو عمل کی سرخ پیدا ہو رہی ہے تصدیت کہتے ہیں معلومات کے مطابق کہ اپنے ظاہر باطن کو درست کروانا اپنے ظاہر باطن کو درست کروانا ایک آدمی چار مہینے لگائے ہوئے آگے یہاں بڑی عمر کے کوئی بیس پچیس سال کے بعد میں وہ چلے وغیرہ بھی لگاتے رہے ہوں ان نے کہا میں بہ چاہتا ہوں صوبہ توبہ آپ بیت ہونا چاہتے ہیں تبلیغ والا تو خلیفت اللہ و خلیفت و کتاب کتابی خلیفت رسولی ہوتے ہیں آپ کو بیٹھ کے کیا ضرورت ہے تو خیر وہ بار بار کہا بیت ہویں بار بار کہا وہ یہ لا ہوا کہ کیونکہ عام طور پر اسی نوے فیصد تبلیغ والے حضرات میں بیت پر اعتراض اور کے سلاسل پر تنقید کے آلات ہیں اور ناقبری کے آلات حالانکہ مولانا ریاض رحمۃ اللہ کی ترتیب نہیں ہوئے ذوف ہے مولانا یوز رحمۃ اللہ ذوف ہے حضرت جی مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ہمیں کامیاب سا عرصہ ہمارا رہا تو شوق ہے ایک لطیفہ سب نے آگے ایس کو بیاہ نہیں کر دیں دست کی تشکیلوں میں اسی مرکز سے گیا ہوا تھا جماعت میں نے گزار کے ہے ہماری کارگزاری کے لیے ایک سفید بڑی عمر کے انہوں نے بزرگ کو بٹھایا انہوں نے ہماری کارگزاری سنی کارگزاری سن کر سر ہمیں خاص انہوں نے ترغیب دینی شروع کی جمع وقت گزار کے ہے تو اس کی صدار اچھی ہوئی ہوتی ہے اس وقت ترغیب بہت فائدہ دیتی ہے نے کہا دیکھیں یہ تبلیغ کا کام جو ہے نا یہ خواجہ میر الدین اجبیری رحمتہ اللہ علیہ کے کام سے بھی بڑھ کر رہے ہیں کیوں انہوں نے تو دائی نہیں بنائے تھے اور مولانا دائی بنائے ہیں اس مجھے بڑی ایسی آئی دل پر میں نے کہا ارشدہ کرے کہ خواجہ در رحمتہ اللہ علیہ کا کچھ دیا ہے اس میں تیرہویں چودویں نمبر پر ان کے خلاف کا جو آگے چلتے ہیں چلتے ہیں مولانا رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں ان کے خلیفہ بختار قاکیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بابا فری الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ علیہ الدین علی رحمت صابر کلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ آ اسماعیل الدین طرق رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ جلا کبیر علی اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ جو ہیں تو آگے آ کر ایک دعا دینی شاید رہتے ہیں نظام الدین اللہ علیہ عبد القدالی رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے پہلے عبد الحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ عبد القدال رحمۃ اللہ علیہ پھر جو ہے تو کوئی دوسرے بزرگ ہیں جلال الدین پھر نظام الدین بلقی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کے بعد جو ہے تو آگے آ کر مینور جن محمد جانوی رحمۃ اللہ علیہ عاجم ضاد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ رشید بن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خلیل احمد سارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ مولا مولانیا اور رشید بن گنگوئی رحمۃ اللہ کا دوسرا خلیفہ یاسی نگینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ شاہ ردی داجی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہوا ہمارے شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم صاحب کی ہماری یاد ہے مولانا شروع صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سلسلے مضبوط ہیں. ہیں جو چل رہے ہیں انہی کے بنائے ہوئے دائی ہیں جن سے آگے سلسلہ چل رہا تذکرہ کر رہے تھے وہ چار مہینے لگائے ساتھی کا جو بیت ہو گئے بیت ہونے کے بعد اپنے کمیاں کوتایاں اپنے عیوب ان کو بتا کر ان کی اصلاح کے لیے مشورہ کرنا ہوتا ہر ایک آدمی اپنے عیوب بتائے یہ تو بذات خود ہے گناہ ہے اپنے گناہوں کا ترک کسی کے سامنے کرے اپنے عیبوں کا ترک رال قریبی کے سامنے کرے یہ بذات خود گناہ ہے لیکن جہاں آدمی کا بیل کا تلف ہوا وہاں بلا تکلف اپنے عیبوں کو بتا کر اپنی اصلاح کے لیے مشورہ کرنا ہوتا ہے ان نے مشورہ کیا جس وہ پچیس سال چلے لگانے کے بعد جس چیز کی اصلاح کے لیے بیس ہوئے تھے وہ انہوں نے بتائی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حالت ہے میں بی بی سے ملتا ہوں اس میرے ایپ کی اسلام ہزار علوم میں اور ہمارے بزرگوں نے جو جذباتی شہالیہ کو قابو کرنے کی ترتیبیں بتائی ہوئی ہیں وہ اس پر ساری ازمائی روزہ میں کمی کروائی تین ہزار بیس کے روزے شروع کروائے جو تیرہ چودہ پندرہ چاند کی تاریخوں کو ہوتے ہیں وہ شروع کروائے اور روز نہ ہوا تو تیرو جمارات کا روزہ رکھنے کا کہا پھر اس کے بعد سوم میں ہوتا ہے جس بار شبانیا کو درست کرنے کے لیے ایک دن روزہ رکھنا ہے ایک دن تار کرنا بڑی اونچی روحانی کی بھی ہے ملین کے لیے اور جن کی اصلاح سے ضرورت ان کی اور ان کے لیے اس کے آگے کوئی نہیں ٹین سکتا اب ایک دن روزہ دن اختار کی ترتیب وہ نہیں اخلاق کر کہ عمر زیادہ تھی ان کا ہی اصلاح نہیں ہوگی یا اللہ اب کیا کریں سوچا کہ کسی اور کسی کامر بزرگ کے پاس جا کر ان سے پوچھیں یا اسی کو بیچیں گے جا کر پوچھیں یا خود جا کر پوچھیں کہ اب ایک آدمی علاج کے لیے آیا ہوا ہے اس کی کیا ترتیب تھی میں گھر پر گیا پتاوا جو بند کھولا کھولتے ہی سامنے مسئلہ آیا ہوا ہے تربیت ہم نہیں کرتا تربیت اللہ کرتا ہے تربیت تو آپ کے خلاف جیسے ہوتی ہے کہ آپ اخلاص سے آتے ہیں پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بیل بناتے ہیں بالکل سامنے مسئلہ دکھا ہوا تھا کہ جس آدمی سے حضرت حیض میں بیوی سے ملنا ہوتا ہو اور اس کا کفارہ ہے آدھا سولہ سونا تو تمہار اللہ کفارہ بھی نہیں کوئی روپیہ پیسے آدھا تولا سونا کیا دور پہ کی قیمت اسٹیبل رہے گی قیمت محکم رہے گی پھر آئے ملنے کے لیے میں نے کہا جی آپ کے لیے آپ یہ بات ہے کہ آپ کو جب بھی آپ سے خطاب ہو تو آدھا تولہ سونا دینا پڑے کفارہ ہے اس کا میں اس کے بعد باہر میں کہا آپ اگر جان چھڑا دی میں کہا ماشاء کہ پیسے کی آشک نکلے کہا جی پیسے کی آشک نکلے جو پیسہ لگتا ہوا آیا پیسہ پیسے کا نقصان آیا تو نقص مان دیا اس جگہ سازم رحمۃ اللہ علیہ بعض مریضوں کو تربیت و سالک میں رکھتے ہیں کہ آپ کا اس ایپ کی درستگی کا طریقہ نف پر بیس بیس نسلوں کا جرمانہ کرنا یا ایک روپیہ صدقہ کرنے کا جرمانہ کرنا انہوں نے بڑی ترتیب لکھی ہے پھر کہ مالدار آدمی کو روپے پیسے کے صدقے کا جرمانہ کرے ہیں تو اس کی سلاح نہیں ہوتی کمال لگنا اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اس کی سلاح نف کو پابند کرنا نوافل میں ان میں تاکہ اس پر بوجھ پڑے اس کو فوقت ہو تکلیف ہو تو اس سے اس کی اصلاح ہوگی اس کو مالی توان کا اصلاح نہیں ہوگی اس کی اس کی اصلاح جانی توان سے ہوگی تو تربیت کہتے ہیں اپنے حالات اپنے احوال کے بارے اپنے احوال اور اپنے حالات کے بارے میں غور فکر کر کے اس میں جو کمیاں کوتائیاں ہیں اس کے بارے میں مشورہ کر کے اس کی درستگی کا کو سیکھنا مشورہ کر کے اس کی درستگی کے طریقوں کو سیکھنا یہ تربیت ہے اور کسی نے ردا کیا ہوا ہو اپنی اصلاح کا اور کور باندھ کے کرے کوشش اور کرے مشورہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اصلاح نصیب نہ فرمائے ضرور ہوتا ہے ہم طلب نہیں رکھتے محنت نہیں کرتے اور ہم جو تو مشورہ نہیں کرتے اس وجہ سے ہم باوجود بیچ میں آنے کے سلسلے میں داخل ہونے کے ایبوں اب تلا رہتے ہیں اور بعض ایبوں کا تو نقص کو مزہ کس ہوتا ہے اس بار لفظ کو مزہ رہا ہوتا ہے لہذا ان کی اصلاح کا تو لفظ کہتے پوچھو ہی نہیں حضرت آغرت رحمت اللہ لے کے ایک مرین ہیں انہوں نے ان سے مشورہ کیا کہ اپنے گاؤں کی محلے کی ایک عورت بہت پسند آئی اور بس میں میرا دل اس کی محبت میں سا گرفتار ہے کہ آپ سے کیا کہوں آپ نے ان سے کہا کہ اس سے ملنا بات کرنا دیکھنا اس کی آواز کو سننا اس سب باتوں کو چھوڑ دیں ترک کرنا سب کو ترک کیا انہوں نے اس کے بعد پھر انہوں نے لکھا کہ جب اس گلی سے گزرتا ہوں تو ایسی کشش ہوتی ہے کہ میں کیا کہوں آپ سے ان تو فرمایا آپ نے کہ آپ اس شہر کو چھوڑیں اس بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی میں جا کر آباد ہوئے اور تیرہ سال اس بستی کو واپس نہیں آئے تیرہ سال کے بعد کسی زمیں میں آنا پڑا تو ہم نے پھر لکھا کہ اضرت میں کسی زمیں کے سلسلے میں کسی وفات کے جنازہ دعا کے سلسلے میں مجھے لازمی جانا پڑا تھا آپ اس نے جب میں کیا تو اس گلی کوچے میں پھر مجھ پر واپ جاری ہوئے تیرہ سال تو صرف ایک با باطن کے خیال کو درست کرنے کے لیے تیرہ سال کا تو یہ مجاہدہ کیا کہ اپنے نے آبائی گاؤں کو کہی نہیں اللہ تو کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے پھر جو انہیں تیرہ سال کے بارے گا کہ گلی کچھ سے گزرا پھر جذبات کے فیا تاری ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ نے ارادی طور پر ملنا ملانا باتیں کرنا اور پھر اس مجمع سے لطف اٹھانا یہ ساری باتیں پر کی مجاہدہ کر لیا اور اس کے بعد ان پر خیال میں خیال لا ہوا ہے جس کو آپ برا بھی سمجھ رہے ہیں اب یہ غیر اختیاری خیال ہے اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے کل کی تعلیم میں سنولہ صاحب یہی ادیش آئی تھی نا ہاں کیا تھی وہ کہ جذبہ اور خیال تو ساری ہو لیکن اس کے مطابق آدمی نہ حدیث نہ اس کے مطابق آدمی بات کرے نہ اس کے مطابق عمل کرے یہ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی نہ پڑھ تو لیا یاد نہیں کیوں کہ ایک بات دوسری بات تیسری بات آدمی پڑھتا ہے سب مضامین ذہن نشین ہوتے ہیں اور پھر عمل کی توفیق ہوتی ہے اب دیکھیں ایک بار پڑھ کو تو یاد ہی نہیں رہا مجھے کیونکہ رہ میں سو پانچی چھٹی بار پڑھ رہا تھا کو ہم نے تین دفعہ ہوئے. یہ خاص یہ بات جو تھی یہ تو میں نے شاید دس بارہ بار پہلے بار پہلے دہرائی ہوئی ہے نا حکیم صاحب کی طرح مہاراشٹر سلامیہ کا مضمون ہوتا نا بتیس جلدی اللہ کے موبائل تھے اگر بتی نہ ہوتی تو دوڑ خلاصہ آپ نے شائع کیا ہوتا اللہ اے حکیم صاحب کو پرائمری اسکول کھولنے گے کہا ہوا ہے بسورت خانقاہ کا کاروینٹ سکول آ جی سکول اس کے لیے کبر نہیں باندھنا اور ماسٹر سراج صاحب تو کہتے ہیں کہ پھرنا پھرانا بس یہی فقیری ہے اسکول پڑھانا پڑھنا یہ تو کوئی خاص کام نہیں ہے اسے بیٹھا ہوا بات ہماری سنی آپ نے سراج صاحب تو ایک بار کے جذبات تو باطن پر پرتانے ہوئے لیکن اس کے پتہ وہ غلط تھے جذبات اس کے مطابق آج جنہوں نے باتیں کی نہ عمل کیا نہ کوئی احتام کیا اور سٹیپس نہیں کیے تو میں آنے والے خیالات و سابث اور سوچیں اور فکریں اور جذبات اس پر پکڑنی اس پر پکڑ ہوتی تو ایک تو انسان کے بس سے ہی باہر تھا نوایت نازل ہو گئی ان سبھی نہ صبح بے اللہ کہ جو تم با بات بات چھپائے رکھتے ہو اس کا بھی حساب ہوگا تو یہ صاحب اکرام رضان اللہ چونکہ جو آیت نازل ہوتی تھی تو وہ کیا مطالبہ کر رہی ہے وہ مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے لہذا اس کو فوراً جانتے تھے وہ اور پھر اس آئر کے نازل ہونے کے بعد اس, اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے میں لگ جاتے تھے ہاں اتنا وقت بھی لگے آیتوں کے ڈزول میں تو کافی کافی وقفہ ہے 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا ہے کیونکہ چھ ہزار دو سو بتیس جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں 23 سال میں اور 23 سال کو تین میں ضرب دیں تو کتنا ہو گیا تین سو سے ضرب دیں चेज़ार चेज़ार ہزار نو سو ہو گئے آپ پھر ہے تیئیس کو آپ ضرب دیں پچاس لے جی ساڑھے اور چھ ہزار نو سو میں ساڑھے بارہ سو کو جمع کریں سات ہزار آٹھ ایک سو پچاس ہو گیا آٹھ ایک سو پچاس ہو گیا یہ تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار دنوں میں چھ ہزار آیتیں چھ ہزار دو پتیس نازل ہوئی ہوئی تو یوم ایک آیت بن گئی ہاں جی مزول کے وقفے میں علاوہ اور حکمتوں کے ایک حکمت جو وہ یہ بھی ہے کہ مسن سین نازل ہوئی ہیں درمیان میں تین ہفتے کا وقفہ آ گیا ہے تو تین ہفتہ صاحب اقرام اللہ علیہ مجمعین نے ان کے معنی ان کی تشریحات اور ان کے مطابق اپنے ظاہر بادن کو بنانا اس کی مشق کی ہے تو یہ آیت جب نازل ہوئی یہ بتا رہی تھی کہ وہ ادر کے جو خیالات وہ ساوس اور سوچے فکرے جو اتاری ہوتی ہیں جن کو تم چھپاتے ہو جو ہاں سے حکومت ملو اس پر بھی اللہ نے حساب کتاب لینا ہے صاب اکرام کو بڑی کرانی ہوگی اس کا ہم کیا کریں گے تو اس مسئلہ کو پوچھنے کے لیے جب حضور صلی اللہ کے پاس تشریف لے گئے صابۂ اکرام اور عرض کی اس بات کو عرض کیا تو آپ بغیر وہی کے اکثری اوقات کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے تھے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا ہاتھ اشتہاد کا وہ حضور صلی اللہ حاصل ہے اور آپ نے اپنے سوابدیدی اختیار اور اشتہار سے جو مسائل بیان کیے ہیں ان کو اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی رکھنا نہیں چاہا تو فوراً وہی وہ نازل ہو گئی ہے اس کو بدل دیا گیا ہے یہ بات دیکھ جی پر کی خلاف جاتی ہے نا کہ آپ کے جو عماد جو ترتیب جو آپ جان فرماتے تھے وہ ذاتی اور اس وقت کے لیے نہیں ہوتی تھی ہمیشہ کے لیے ہوتی تھی کیونکہ اگر اس کو اللہ تعالیبا باقی رکھنا نہیں چاہ رہا تھا تو اس کو وہی نازل ہو جاتی تھی بد المقدس کا قبلہ رکھنا انہوں نے پاک کی آیت منازل نہیں ہوا تھا لیکن تبدیلی قبلہ کی آیتیں کے منازل ہوئی تو اس, سے اس بات کی نشاندہی ہو گئی کہ وہ جو آپ نے اپنے سواب دیدی اختیار سے اور اپنے اختیار سے اس کو قبلہ متعین فرمایا ہوا تھا وہی من جانب اللہ قبلہ تھا زیادہ تیرہ مہینے مدینہ منورہ میں جا کر اس قبل قبلہ رہنے کے بعد جب اس کے تبدیل کے احکامات نازل ہوئے تو گویا پہلی کنڈیشن انڈاس ہو گئی جو آپ لوگوں کے جدید اس اسلام میں ہوتا ہے اس کو تسلیم کیا گیا کہ پہلا جو حکم تھا وہ امن جانب بلّہ تھا اب اس کو تبدیل کر دیا گیا پنیا کملا آپ کے لیے مقرر کیا گیا جب مکم کروں آپ نماز پڑھتے تھے تو رکن یمانی اور حجر حضرت کے درمیان جو دیوار ہے اس کے آگے آپ کا مسئلہ تھا تو اس مسئلے کے لیے بیت اللہ شریف بھی سامنے آتا تھا اور بیت المقدم بھی سامنے آتا تھا جب بجن ہجرت ہوئی تو آگ جب بیت المقدس کی طرف رخ کھڑا ہوتے تھے تو بیت اللہ شریف کی طرف پیٹ آتی تھی اور تیرہ مہینے مسلسل جو ہے آپ کو اس بات کی چاہت تھی کہ بیت اللہ شریف کی طرف روح مڑنے کے احکامات ہو جائیں گے سر سردی ہو اور دھوپ نکلی ہو اور ایک کھڑکی سے تھوڑی سی دھوپ آتی ہو اور ایک سے بہت زیادہ آتی ہو کہ بدن پورا گرم ہو رہا ہو تو آدمی کس جگہ بیٹھے گا جی جہاں بہت دور لگتی ہے تو انورات بیت اللہ شریف جو ہیں یہ بہت زیادہ انورات بیت اللہ مقدس کے مقابلے میں تو حکومت نازل ہو گیا کد نات الب ہو جائے گا کد نات الب ہو جائے گا قبلہ تنگات بدل گئی لے کے نیا اس کیا بات کیا کر رہے تھے جی اس سے پہلے جی اچھا پہنچی تھی جی لطیفہ ہاں لطیفہ آ گیا تھا ماشاء اللہ وہ لطیفے سے تربیت کی بات کے سامنے آ گئی تو پتہ چلا ان سے کہ بیت ہوئے تھے اللہ نے فضل فرمایا اصلاح کی شروع کی چلے اس پر دوسرے استعفی یاد آ گیا وہ بھی آپ کو سنا دیا ایک دوسرے ساتھی چار مہینے لگائے ہوئے ہیں وہ بیت ہونے کے لیے آ گئے میں نے کہا کہ آپ کو کیا بیت کی ضرورت ہے آپ کو خود بڑے کامل ہوتے ہیں چار مہینے کے بعد کامل ہو جاتے ہیں چند بار آیا کہ, آیا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ آدمی کا جذبہ ہے صحیح ہونے کا بیت اپنے ایبوں کی اصلاح کے لیے پوچھنا ہوتا ہے انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا جی کہ چار مہینے تو لگائے ہوئے ہی ہیں لیکن ساتھ اور بیوی بی دونوں بطور بیوی بی کی میرے پاس رہ رہی ہیں میں کہا جی اس میں تو دونوں جی کے لیے حرام ہو گئیں آپ سے پہلے آرام تھی کہ لڑکی کے ساتھ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی تھی اب جب سال کا بندہ آپ کا ہو گیا تو بیٹی بھی حرام ہو گیا کہا جی ہم نے علی عزیز سے مسئلہ پوچھا ہے آپ نے کہا کہ غربت مشاہرت ثابت نہیں ہوتی ہے غربت مشاعرت ثابت نہیں ہوتی ہے لہذا میں تو اس پتلے پر عمل کیا ہوا ہے اور میں کہا بحال رکھا ہوا ہے ہم کیا کریں جو بات چار اماموں کے پاس نہ ہو ہم شافی مال مالکی حملی اور شافی مال حملی کے پاس نہ ہو اس کو اختیار کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے آخر کی تباہی بربادی تو ہے ہی دنیا کی تباہی بربادی بھی ہوتی ہے اس لیے ہمارے علاقے میں عام جاتی جب کوئی بات کرتا تھا نا تو کہتا کہ پھٹانا ہمارے علاقے میں ایک عجیب بات ہے ہمارے علاقے میں جو پٹھان کو ہم آباد کی پشتے بولنے والی اس کا طرز بالکل پشاور سر سے مختلف ہے ہر بات پر قسم اٹھانا وہ اللہ ہے ولّہ ہے, ہے کبھی نہیں کر اور ایک ہی ف جملے جو یہاں کے پشتوں میں ہیں ہر بار ہر بار پیشاب کے لوگوں کو یاد کرتے رہتے ہیں جی کیا مردوں گے کیا،, کیا عورتوں کے ایک رواج بالکل نہیں اور ایک چند چند محاورے بڑے عجیب ایک کہتے ہیں کہ فلانا کہ فلانا کام اگر میں فلانا کام مجھ پر چاروں مذہبوں میں حرام ہے وہ ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے ہم نے اس کو بات کو سنا چار مذہب کو سنا ہوا تھا کہ یہ کوئی عام چیز ہے چاروں مذائب میں جو چاروں اماموں نے اس بات کو بات سنایا ہو اس کو کرنا بہت خطرناک خیر آپ وہ بیچ تو ہوئے تھے لیکن اسلح کو تو خود بھی سمجھتے تھے ماشاءاللہ اللہ چار مہینے جو لگائے ہوئے تھے تو انہیں اصلاح کی دوری دوسری ترتیب اختیار کی سال کے لیے چلے گئے میں آدمی کس لا ہوتی ہے سال گزار کے پھر آئے گا اب پھر وہی یاد پھر آئے گی ابھی پسندہ یہ ہے کہ یہ اس گندگی کو جو بیان کیا ہے اور پہلے علماء و نے اور چاروں اماموں نے بیان کیا ہے تو اس کے بعد اس کی اصلاح ہی ہوتی ہے نا مجھے شہر کے منہ کو آدمی کا خون لگ جائے اس کا فقط گولی علاج ہوتا ہے او پر نہیں بھا جاتا اس بات کی اصلاح آپ جو ہے میں کسی روحانی ترتیب سے کسی تصور کی ترتیب سے بیر کی ترتیب سے نہیں کر سکتا اس کی اصلاح ظاہر شریر کا فتویٰ کرتا ہے جو چاروں اماموں کا ہے اس کو آپ نہیں مان رہے ہیں رحمتہ اللہ نے ایک عجیب لطیفہ لکھا ہے اپنے موبائل صاحب کو یاد کر نہیں ہے ایک آدمی گیا ہے ایک حدیث کے پاس جب غیر مقدین کہتے ہیں اس کے پاس کہ کوئی مسئلہ نکالو نا مجھے تو ساس پسند آ گئی ہے اس سے میرا نکاح ہو جائے آنے جائے مسئلہ تو رہا, آسانی سے کہہ رہے ہیں گزار فیس لے کر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ گھر والی کی اتنی پڑھی لکھی تو نہیں پڑھی لکھی تک وہ تو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے وہ تو شرک کی باتیں کرتی رہتی ہیں کیونکہ ان غیر مقدموں کا اور پچبیدوں کا توحید کا معیار تو بہت اونچا ہے نا ان کا توحید کا معیار خرجیوں کے قریب ہے جو معیار خوارج کا تھا توحید کے بارے میں وہی ان کا ہے جبکہ خارجی کہتے ہیں کہ قرآن ہم سمجھتے ہیں نوید اللہ ازادی نہیں سمجھتے نے جو فیصلہ کیا میر محب اللہ کے پاس وہ قرآن کے خلاف کیا ہوا ہم اس کو نہیں مانتے تھے کہ ایسا مشرق ہے حضور کا صحابی ہے دباد رسول ہے وہ سب کچھ ہے لیکن عزد اللہ قرآن کو نہیں سمجھتے وہ غب سمجھتے تھے یہ تو شیر کی باتیں کرتی رہتی ہے لہذا ہو تو مشکل کرتی اس کے ساتھ نقید ہی نہیں ہوا اور حرمت مظاہرہ جس عورت کے ساتھ آدمی کو ملنا ہو جائے اس کی ماں یہ ملنا نکاح سے ہوا یا بغیر نکاح کے ہوا اس کی سانس ہو گئی حرمت مظاہرہ تو اہل لحیز مانتے ہی نہیں ہیں لہذا بس یہ فتوا لو جی ہاتھ میں فیصل مشترکہ تھی اس نکاحی منعقد نہیں ہوا اور جا کر ساتھ سے نکاح کر اللہ اللہ خیر اور ساتھی وہ میں ساتھی سے کہا کہ یہ جو سال والی میں نے تذکر میں نے محنت مسئلہ یہ ہوگا کیا بائے گا تقویمی فیصلہ من جانب اللہ اگر اس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے رکھنا چاہا ایمان کو سالن رکھنا چاہ تو آئے گا تقریبی فیصلہ ایسے حادثے میں یا تو ایسے حادثے میں مبتلا ہوگا کہ معذور ہو کر چرپائی پر باقی زندگی گزارے گا اس کا ذرا ایمان بچانا چاہ کیوں کہ اس کا نتیجہ آئے گا اور ایمان بچانا لگا نہ چاہ تو پڑھ سکتے ایمان سلف کی سزا سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا سلب ایمان کی سزا یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے اور ایمان کے بعد دوسرا عذاب ہوتا ہے آنکھ بند ہوتے ہوئے جھرن کے آلات شروع ہو جنم جو کہ فاصل مسلمان پر بھی شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی دوسرے درجے کے ہوتے ہیں تیسرے درجے کا یہ ہوتا ہے کہ حادثات تکالی مشکلات اڈیاں ٹوٹنا یہ کچھ ہو کر سب دل دلال جانا دل دلا جانا اور پاک صاف ہو دوں اور یہ عذاب جو ہے یہ بصورت رحمت ہوتا ہے جس کو اللہ دوبارہ طور پر رحمت دینا چاہیں اس پر یہ لاتے ہیں تاکہ سے صفائی ہو جائے پاکیزگی ہو جائے اور یہ ایسے حال میں اللہ کی طرح جائے اس پر آزاد کے نات میں ہوں مواقع میں ان باتوں کو میں نے اس لیے کہا کہ علماء اور مشای... علماء کے ساتھ مسائل کا رابطہ اور مشائق کے ساتھ اصلاح کا رابطہ جب تک ان دو باتوں کو نہیں پکڑے گی ہوں علومت تو تربیت نہیں ہوگی وہ پوہاڑ کی بستی کا بھائی صاحب واقع تھا جو طلاق کو بڑی اما نے کر دیا تھا طلاق ہوئی اور اس کو بڑ, بڑ, بڑی نے کر لیا کہا کہ تین سارے مولوں کیسی تیسی ہے جی ہمارے علاقے میں بڑی بوڑھی ہوتے جو اس کی ڈالی بوڑھے ہیں سخت گالی کے طور پر یہ کہتے تھے کیسی تیسی کوئی نہیں ہوئے جاؤ جی اپنا کام کرو وہ علماء کے بغیر بڑی اما نے فیصلہ کر دیا جب تک علماء رام کے ساتھ مسائل کا رابطہ نہیں ہوگا اور مشاعر کے ساتھ تربیت کا رابطہ نہیں ہوگا تو ہماری اصلاح نہیں ہوگی مفتیوں کے ساتھ مشاہد کے ساتھ رابطہ آپ نے کیا اگر انہوں نے کوئی بات غلط نہیں بتا دی جی, آپ نے عمل کر لیا تو آپ کو نگار نہیں ہوا کیوں کہ سب کو گردن پرشاد تھا اتنی بڑی حفاظت اللہ نے رکھی ہوئی ہے مسائل پوچھ کے چلنے میں کہ خطا غلطی ہوئی تو اس کی ہوئی آپ بھی میں بچ رہے ہیں لیکن انگریزی پڑھے لکھے طبقے میں خاص طور سے اور باقی عوام میں یہ جذبہ بنا ہوا ہے کہ بس دین بربیامی ہی سمجھتے ہیں یہ علمام شاعر بیج میں کیسے آتے ہیں ایک لطفہ آپ کو سنا دیں ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں مفتی شفی صاحب سرگوت بھی رحمۃ اللہ علیہ سرگودا کرنے والے ایک مفتی شفی صاحب مفتی یازم گزرے ہیں کراچی والے اور ایک یہ مفتی شفی صاحب سرگودہ والے گزرے ہیں سرگودا کا جو بہت مالدار اور سیاسی خاندان ہے اور توانا, توانا خاندان زمینوں کے مالک بھی ہیں مالدار بھی ہیں الیکشن بھی جیتتے ہیں بذاتیں بھی نہیں کی ہوتی ہیں اس علاقے سے اہم بڑے ہوشیار لوگ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اپنے علاقے کو لمام و کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ زمینیں اور ماض اور خانی ہمارے پاس ہے عوام ان کے پاس ہیں جب تک ان کی تائید نہیں ہوگی تم تو کچھ نہیں کر سکتے تو مفتی شفیع صاحب کو وہ لائے اب ان کا کوئی پڑھ کے آیا تھا بیریسٹری پڑھ کے آیا تھا یا کیا پڑھ کے آیا تھا یورپ سے نکاح کے لیے اس کو وہ اتنا خبیس ہو کر آیا ہوا تھا یورپ سے اتنا اس کا تخیر ہو چکی تھینواشن ہو چکی تھی کو جب آ کر بیٹھا تو ہے یہ بول سا حیثیت میں یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں لایا تھی اس کو نفرت الما کی وہی ہوئی تھی وہ حضرت نے پوچھا کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے یہ کہ, کہہ رہا ہے لاٹھی لی اور چل پڑے انہوں نے کہا کہ اس کی مولوی آیا ہوا ہے کہ نکالنا ہی پڑے گا تو زنا کرتے رہو گے حضرت صاحب وہ سارے کانے پیچھے بھاگ رہے حضرت صاحب آپ فادر صاحب جا رہے ہیں آپ خبر ہو ناراض ہو جاتے ہیں شیف لو نے کیسے کہا جیسے کبھر میں کہا سکتے ارے خالمی رحمۃ اللہ علیہ نے سات سال پہلے بے شیزور میں لکھا ہوا ہے کہ آج کل کے کالج یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لڑکوں کے ساتھ اور رشتہ دیتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ ایمان سلگ ہونے کے حالات ہوتے ہیں جس کیپیسٹی میں میں آئے ہوگا یہ پتہ چلے گا میں گاؤں گیا تو وہاں میں نے کہا فلانا افسر کیسے ہے جو علاقے میں آیا تو بتیجے نے کہا اس نے کہا کہ جو شرابی نازم ہے اس کا دوست ہو گیا ہے اور باتیں بتائی انہوں نے میں کہا کم میں کرو آئی بھی نے ساری رپورٹ ان افسوں کی رکھی ہوتی ہے تیار کی ہوتی ہے دی ہوئی ہوتی ہے تو بر وقت پنجے میں آ جاتا ہے بہت آگے نکلنے لگتا ہے نا? اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اِن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو وہ میرے بتایا سے کہا کہ یہ ہمارا یہ پانچ علاقے ہیں. اُن کے لمحے آگے... سامنے تو سیکھ رہتا ہے ان کے سامنے نہیں پیتا وہ اپنا خلم کلا لوگوں کے سامنے شراب پیتا ہے وہ پانچ ہمارے علاقے کے شاخ نے کیوں کیونکہ پتہ ہے کہ میں تو کچھ بھی ہوں پیسہ شراب تو میرے پاس ہے عوام سر کے پاس ہے خیر یہ طرح یہ ہے کہ تربیت کے لیے صرف کتاب نہیں ہے اس کے لیے دو باتوں کو کہتے ہیں بعض اوقات آدمی کہہ دیتا ہے نا کہ کتاب سے دن نہیں پھیلتا ہے ایک دفعہ کادمی ملنے کے لیے آئے میں اس سے یہی پہ زندگی وقت کیے بڑے مجاہدات کیے ہوئے تو ہمارا درس ہو رہا تھا کہ بیٹر نے کہا دین کتاب سے نہیں پھیلتا ہے دین شخصیات سے نہیں پھیلتا ہے دین ماحول سے پھیلتا ہے میں نے کہا جی اب کیا کروں میں کیا ارجو بڑی مشرے والی شخصیت ہیں بڑے ان کے ساتھ میں کیا اولجوں جب چلے کہ میں نے ساتھی سے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ کتاب دین کتاب سے نہیں پھیلتا کتاب تو قرآن وادی سے ہم کہتے دین شخصیات نہیں شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ محتاط جملہ اس طرح کہنے کا ہے کہ شخصیات کتاب کے ذریعے سے ماحول بناتی ہیں شخصیات کتاب کے ذریعے سے ماحول بناتی ہیں اور سے دین پھیلتا ہے کتاب سے ہی پھیلتا ہے شخصیات سے پھیلتا ہے ماحول سے پھیلتا ہے ساری باتیں ہیں کتاب غرب نہیں کر سکتے شخصیات کتاب سے ماحول اور فضا بناتی ہیں اور اس فضا میں رہنے کو صحبت کہتے ہیں شخصیات کتاب کے ذریعے سے فضا اور ماحول بناتی ہیں اس ماحول میں عملی طور پر رہنے کو صحبت کہتے ہیں اور صحبت کے اثرات جو ہیں وہ مختلف پہلوؤں کے ہیں جی آج نفسیات والے بھی بیٹھے ہیں بی ایڈ وہ کل تیسرے نہیں بولے رات کو حالانکہ کو نفسیات آتی تھی جو کاخ والے آئے ہوئے ہیں نا یہ بول بولے نہیں ہیں یا پڑھ کر بھول گئے ہیں یا بولتے نہیں سا. کہ آڈیو اثرات ویژول اثرات جی؟ جی؟ تیسرا تیسرا ان کی نفسیات تو نہیں ذرے باز آڈیو ویڈیو نے کیا ہوا ہے. کانوں سے سنا ہوا آنکھوں سے دیکھا ہوا اور بصورت ہے شوہ اور ریز کا جو ریز بلا سر ہے ہر آدمی جو ہے اس سے باجہ اس کے نیک اعمال کے یا خراب امال کے یا نور کی شواہیں اٹھتی ہیں یا ظلمت کے لہریں اٹھتی ہیں یا تو لہریں لہریں اٹھتی ہیں یا ظلمت کی ظلمت کی لہریں اور یا نور کی شوائیں اٹھتی ہیں اور سب سے پہلے صحبت کہتے ہیں اس شواہ کا قلب پرانا جس کے آپ مجلس ہو رہے ہیں جس کے پاس آپ بیٹھ رہے ہیں جس کی صحبت میں آپ جا رہے ہیں جس سے ملنے کے لیے آپ جا رہے ہیں سب سے پہلے اصل تو اس کے باطن سے آپ کے باطن پر یا تو نور کی روشنی کی شواہ کی شکل میں اور یا اندھیرے کی اور ظلمت کی لہر کی شکل میں آ رہا ہو اور آپ کے قلب کو چھو رہا ہے کش کر رہا ہو اور آپ کا اثر ڈال رہا ہے اثر ڈال رہا ہے یا دل روشن ہوتا جا رہا ہے یا دل کالا ہوتا جا رہا ہے تو ہی میں نے الطاف صاحب کو کہا نا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا بات گئی تھی ہونے کی بات میرے باس لائے تھے آپ ہونا اس کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بیان سنتے ہوئے الفاظ اور مانی سے زیادہ دھیان اس پر لگے کہ اس بیان پر جو رحمت نازل ہو رہی ہے وہ میرے کل پر آ رہی ہے کیوں کہ ہم پر رحمت ہمارے اللہ تحمت پراسانے کے ہوں یا نہ ہوں اللہ کا کلام اللہ کی دین کی بات ایسی ہے تو اس پر رحمت ضرور نازل ہوتی ہے تو بیان میں سب سے زیادہ اس رحمت کو اس فوق اور قلب میں لینے کا دھیان اور سوچ کرنی ہوتی ہے اس کی سوچ کرنی ہوتی ہے پھر الفاظ اور معنی ہیں پورا جائے تو الفاظ معنی اور مراقبہ اسنور کے آنے کا یہ تین باتیں ہیں لبن قان الکلبن القا کہ اس شہید سناگر میں آئے تھے ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے پڑھے نا ہاں نفیس والے کا ذکر اس بے نصیحت لیکن نصیح کس کے لیے لبن کان اس آدمی کے لیے جس کا دل بنا ہوا ہو الکسام اگر دل نہیں بنا ہوا ہے تو کان لگا کر اس سن سنا اور زین لہا سے حاضر بھی ہوا تو پہلا آدمی جس کا کل بھی بنا ہوا ہے ز... وہ کان لگا کر سن بھی رہا ہے زہنی لحاظ سے حاضر بھی ہوا ہے اس کو اس کے تین راستے اس کے چل رہے ہیں مجھے کسی آدمی نے میرے استاد اس نے مجھے جو ڈرائیونگ سکھائی تھی وہ نے کہا تھا کہ جب آپ اسی کلو میٹر سے گاڑی کو زیادہ سروس کرتے ہیں نا تو اس دباؤ پر نیا جیٹ کھلتا ہے اور پٹرول کی زیادہ مقدار آتی ہے تو اس کا وہ کہ پٹرول کا, کا خرچہ کنزمشن زیادہ ہوتی ہے اس لیے لمبی صاحب جی؟ اور ایک اس کو میں نے کہا استاد کو میں نے کہا کہ یہ تھوڑی رفتار میں گاڑی بند جاتی ہے تو زیادہ بنا پٹل سے کہا کہ آپ کا جو سب سے چھوٹا جٹ ہے وہ خراب ہے کیونکہ اس وقت سب سے چھوٹا جٹ جو سب, سب سے کم پیٹرول چھوڑتا ہے اس کو فنکشنل ہونا ہوتا ہے تو یہ جو آدمی دل بنا ہوا ہے کان لگا کر کا سن رہا ہے زہین لیا سے حاضر ہے پھر وہ تین فیض کے راستے کام کر رہے ہیں جس کی اسپیڈ اسی کلومیٹر سے زیادہ ہے جی کل نہیں بنا ہوا محنت کر کے کان لگایا اور حاضر ہو کر سنا تو اس کو فائدہ ہوگا اور کل بھی بنتا جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ الفاظ خان سے سنے جا رہے ہوں مانی پر دماغ متوجہ ہو رہا اور کل سے یہ دھیان لگائے ہوئے آدمی ہو کہ مجھ پر وا نہیں ہے نسبندی سلسلے میں باتیں کرنے کے بجائے توجہ کرتے ہیں اور جب آدمی کو توجہ لینے کا طریقہ آ جائے تو آدمی باقاعدہ باطن میں محسوس کرتا ہے اثرات اس کو اور وہ جتنا کام شہر تو جو دینے میں ہوتا تھا اتنا ہی اس کا اگر صحیح تھا مجھے مطلب اللہ ایک توجہ میں آدمی کا کام کر دیتے تھے آدر ساتھ بٹھایا آدمیوں نے کل پر رو سے تو کی بس اندر کا ہاتھ درد بھرا مراد بازی احمد اللہ علیہ مارے بزرگ وہ تو جب توجہ دیتے تھے بڑے بڑے مضبوط ملک صاحبان چیخ مار ہو کر نیچے گرتے ایک تخت اس کا تخت تھا اس پر بٹھاتے تھے بیٹھ کے وقت توجہ دینے کے لیے سوالے میں لکھا ہوئے نا علی میاں صاحب نے کس بولی صاحب کا نام دیکھا ہوا ہے نام بھول گئے تو جو بیس ہوئے تو وہ جو دے رہے تھے چیخ ماری اور سخت ریشے گرے جب بولی صاحب بول بھی ہو چیخے بھی مارتے ہو بھی تو اسے باطن کا حال منتقل ہوتا ہے گیس کے باطن میں اس کے باطن پر آ رہا ہے تربیت میں پہلی بات تو وہ نور کی شعا ہے جو کاملین کے قلب سے ہمارے قلب پر آئے گی اور اس سے ایک ڈلے گا مجھے گا صاف ہوگا نور پھیلے گا نور تاری ہوگا دل دورانی دل ہوگا ٹھیک ہے نا اور دوسری پر سر جدید نفسیات والے کہتے ہیں ویژل آرڈیل ڈی، آر آرڈیل کہتے ہیں آرڈیو آڈیو کانوں سے سننا اور آنکھیں تو تعلیم میں کے دوران تو مشائق الفاظ کے معنی بیان کرتے ہیں اور خاص طور ہم عجیب لوگ جب پڑھتے ہیں قرآن عدیظ کو تو اس کا سرف تحبہ ترکیبیں ساری باتیں کر کے ساتھ پڑھاتے ہیں وہی اتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ اسی کو پڑھا سکتے ہیں بچارے اور تربیت میں دوسری سماج شروع ہوتی ہے جب اس کو اس کو باطن میں داخل کرنے کے عمل میں لانے کے لیے بارے میں جب مشائق بات کرتے ہیں تو اس کو سنتا ہے ہم یہ جمعرات کو ہی گئے تھے ہم جمعہ کو ہماری خانقاز ہے گنڈی ارباب علی وہاں دفتر بندی ہو رہی تھی تو وہاں مفتی صاحب شاہ صاحب کا کیا نام ہے یہ ہمارے لوگ اسلوم کے ہاں جی؟ شاہ صاحب کا بیان تھا شاہ صاحب کا بیان تھا تو میں نے فرمایا کہ منظور صلی اللہ علیہ صاحب اکرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے ایک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا اس بکری اس پر بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا اور پھول گیا تھا جس سے بدبو اٹھتی ہے صاحب نے فرمایا کہ اس کو کون ایک درم کے ایک دھرم کے بدلے خریدنے کو تیار ہے صاون کے یار صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبودار کو تو گھر سے نکال کر پھینکا گیا ہے تو اس کو درم میں کون خریدے گا شاہ صاحب نے کہا یہ تربیتی تقریر ہے وہ تعلیمی تقریر ہوتی ہے جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں یہ لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے اس کا یہ سرفیز ہے اور یہ اس کا معنی ہے پھر یہاں یہ تربیتی تقریر ہے جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں practical demonstration اور آٹھ سال میں ان کے آماز دیکھتے ہیں کیسے برتتے ہیں یہ کیسے استعمال ہو رہے ہیں کیسے کام کر رہے ہیں اور کلام کے سننے سے کان میں الفاظ آتے ہیں اس کا کل پر اثرات اور ایک خاص طور سے اللہ کا تاثیر رکھیے نگاہوں اس پر نفسیات بات کی ہوئی ہے کہ چالیس منٹ کی کلاس انڈر گریجویٹ کی ہونی چاہیے اور اس کلاس میں بیس آدمی ہونے چاہیے تاکہ دو منٹ آئی کانٹیکٹ ہر طالب علم کا استاد کے ساتھ آئے دو منٹ اگر کوئی بول کے اتنا غریب ہے تو وہ کر لے تیس کی کلاس کر لے کہ ڈیڑھ منٹ کا جائے اور وہ گریجویٹ کلاسیں اگر ہو ہیں تو چالیس کر لے کے ایگمنٹ کا جائے ایسے بڑی کلاس ہو گئی تو یہ طالب علم جو ہے یہ استاد سے پورا نہیں سیکھ سکے گا کیونکہ اس کا کانٹیکٹ نہیں ہوگی رابطہ نگاہ ہی نہیں آ رہا اس کی تربیت نہیں ہوگی ہمارے میڈیکل کالجوں کے ڈاکٹر صاحبان جو کمزور ہو گئے اور مغربی مالک میں ان کا امتحان لینا انہوں نے ضروری قرار دیا تو یہ ہمارے وقت تک نہیں تھا امتحان اس کے بعد شروع ہوا ہے اس وقت لیتے کیوں ان کو سنوں کے مطابق ہمیں میڈیکل ڈیڈکٹرسن نے پچیس آدمی کر کے دیے تھے کہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن میں پچیس آدمی ہوں اور کلاس میں جو ہے تو ہوں پچاس آدمی اور بہت اگر تندرستی کے لات ہیں تو سو تک کیا تھا انہوں نے کلاس کو رکھا تھا انہوں نے ساٹھ منٹ سو کے کلاس ساٹھ منٹ کے تو تیسری بات جو ہے وہ مشورہ کرنا اپنے اس پر کافی بات کر لی شروع میں اپنے عیوب کو کوتاہیوں کے بارے میں مشورہ کرنا صوبت میں آ کر مراکب ہو کر بیٹھنا بیان میں کسی کل پر اثرات کا آدمی لینے کا دھیان کرے اور الفاظ اور عرمانی قلب کے اثرات کو کرے اور اپنے ایوب کے بارے میں مشورہ کرنا یہ تو بار بار اس بار کو میں نے کہا ہوا ہے کہ نفس سب سے پہلے اپنی کوتا کے بارے میں مشورہ کرنے کے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اب تو میرے بارے میں مشورہ کر رہا ہے تو اسی سے ہو جاتا ہے شکست کھا لیتا ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا چسکا اپنے ایبوں کا دوسرے پر ظاہر نہ ہونا ہے نفس کا بہت بڑا چسکا اپنے کا دوسرے پر ظاہر نہ ہونا ہے جب کو ہو جائے کہ میرا ظاہر ہوگا اور ظاہر کر رہا ہے تو اسی جگہ یہ کلچ کھاتا ہے سار ڈالتا ہے اور پھر جب اس کے بارے میں مشورہ بھی آدمی ماہی کا مشورہ بھی پوچھ لے تو آپ تو پہلے اس کے ساتھ سے ہی کچھ نہیں کر رہا تھا ہاتھوں سے آپ تو اس کے ہاتھ میں بھری ہوئی بندوق آ گئی جو مشاہد کا مشورہ تھا تو آپ دشمن کو مارنا کوئی مشکل نہ رہا پورا فائر کرنے کی ضرورت ہے لب لوگ ہیں اور اشارہ مارے اس طرح دوسری بات مشورہ ہے ٹھیک ہے نا پہلے دور میں جو لوگ پڑھتے تھے دینی سبق بھی اگر پڑھتے تھے تو اپنے ساتھ کے ساتھ سطح کے رہنے کے لیے ترتیب نکالنے کے لیے اپنے ذمے میں کوئی خدمتیں لیتے تھے ان کی خدمت کریں ہمیں اپنے بچپن کا دور یاد ہے کہ اس زمانے میں تو یہ معاوضے اور یہ چیزیں آج جو مدارس ہو گئے چندے ہو گئے نہیں تھی آج سے پچاس پچپن سال پہلے میں پورے صبح سراد میں فقط دارجلوں میں بڑا کھٹک بنا ہوا تھا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا نہ اساتذہ گرام کے وسائل تھے ایک تالو جنگل سے لکڑیاں لے کر آ رہا ہے دوسرا طالب علم پانی بھر رہا ہے گھر کا مجھے ہمارے والدین نے اپنے استاد صاحب کی دو خدمتوں کے لیے چھوڑا ہوا تھا ایک جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا ان کے لیے میں کوئی دو میل دور جا کر دو تین میل دور جا کر تو لکڑی کو گٹر سے اللہ کا الگ فضل ہے کیسے پہاڑ پر میں چڑھا ہوں ایک ایک پتھر پر پیر رکھ کر پہاڑ پر اترا ہوں ایک ایک پتھر پر, پر پیر رکھ کر اور دوسرا ان کے گھر کے لیے پانی کیونکہ کیوں نلپوں آج نلکوں کا یا تو دور ندی سے جا کر پانی بھر کے لانا ہوتا تھا یا پھر ایک نیا سرکاری شروع ہو گئی تھی اسے پانی بھر کر لاک ڈاؤن کے گھر میں پانی بھرنا یہ دو خدمتیں ہے ہمارے زمین سنگی اللہ کا احسان ہے تو زمانے کے لمان ہے سوکھے ٹکڑے کھا کر اس طرح شاگرد خدمت کرتے رہے جن کو پڑھایا ہے باقی رکھا ہے ہم تک پہنچا ہے اس پر تو پاکستان بنا سکا ہے جی لذیذ صاحب واپس آیا کہ نہیں آیا مجھے لذیذ واپس نہیں آیا آدمی کو چھوڑنے کے لیے بجاتا تو صحیح واپس چلا گیا وہ اس کا نام لے کر کہنا چاہتا تھا اس او پاکستان منے آپ تم کر رہا ہے یا مفر نہیں کر رہے کسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ ہمارے اباؤ آجداد کو انگریز لاتے مارتا تھا ڈکے مارتا تھا اور قدرت اللہ شاہ نے لکھا ہوا ہے کہ اپنے نوکروں کو انگریز کھڑا کرتا تھا افسر سویا ہوا ہوتا تھا اور یہ پنکھا جھل رہا ہوتا تھا پھر اور بعض کے نوکر سو جاتا تھا اور وہ جھال جھاگ اٹھتا تھا ڈیوٹی صاحب بوٹ اتارے بغیر سو گیا تھا تو بوٹ کا ٹھوڑا مارتا تھا اور نے کہا کہ بعض اکاؤ ٹھوڑا مارنے سے لیبر ربچر ہو جاتا تھا کلیجا یا پلی ربچر ہو جاتی تھی آدمی کی موت ہو جاتی تھی اور کوئی مقدمہ نہیں بنتا تھا کوئی پوچھتا نہیں تھا یہ تو تیرے میرے اباب اجزاد کا حال تھا انگریز کے آگے آپ جب سنی کرسیوں پر بیٹھے ہیں جی مت خان صاحب کبھی تیرہ کلی کدھر کرتے ہیں کُرسی پر بیٹھے ہوئے کبھی کدھر کرتے ہیں یہ تو سوکھے ٹکڑے کھا کر پیڑ پر پتھر باندھنے والے علما کی برکت سے تیرا پاکستان بنا ہے آخر میں محل سے کہا کہ جب تک علماء تائید نہیں کریں گے اور خانقاہوں والے مشاہد تیرا ساتھ نہیں دیں گے امت مسلمہ تیرے جھنڈے کے نیچے نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے علماء اکرام کا تفصیلی دورہ کیا رحمۃ اللہ علیہ نے چار آدمی لیے اپنے مفتی جبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید صلی اللہ اللہ علیہ ظفر احمد خانوی رحمۃ علیہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تب مسلم لیگ کی جان میں جان آئی ہے پھر گاہک جب تک کہ مشاعر تصوف والے وہ ساتھ نہیں دیں گے اس وقت تک مسلمان تھوڑے جھنڈے کے لیے جب نہیں آتے پھر دوسرا دورہ جو ہے تو خانقاہوں کا کیا, ہے کیا اب مانکی شریف کی خانقاہ میں جب آیا ہے اور امین الاسناک صاحب جو اس وقت دنشین تھے اس وقت کوئی ان کی عمر ہوگی سترہ اٹھارہ سال ہوگی ان کی تاریخ پیدائش انیس سو تیئیس ہے بال مولان صاحب کی تاریخ پیدائش سو پچیس ہے اور قائد اعظم کی زیادہ کارکردگی جو ہے تو یہ پھر بیالیس پینتالیس کے درمیان بیالیس چھیالیس چار سالوں میں بہت کارکردگی بہت کام کی ہے تو مین اس کے ساتھ نے کہا ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے لیکن اس, اس, اس شرط پر ساتھ دیں گے کہ جب پاکستان بنے گا تو آپ کا قانون شریعت اسلامیہ نے کہا بالکل میرا وعدہ ہے کہ صرف وعدے پر میں نہیں مانتا ہوں میں تحریر لکھوں گا آپ دستخط کریں گے تو مینر اسناد صاحب نے تحریر لکھی اس پر دستخط کیا اور اس کے بعد ساتھ دیا اور پورے کشمیر کو نرض لے رہا تھا ہندو لے رہا تھا اور پاکستان کی فوج حرکت کرنے کے قابل ہی نہیں تھی ایک تو بکھری ہوئی تھی واپس ہو رہی تھی جنگ عظیم زون سے واپس ہو رہی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ بمری مجبوری کائر اعظم کو اس کو گریسی کو بطور جرنیل قبول کرنا پڑا تھا جرل گریسی کو جس طرح مجاہدین شری نگر میں داخلے کے قریب ہو گئے تو گریسی کو کہا کہ فوج نکال کر حملہ کرو اس نے نہیں کیا اور اس نے کہا کہ میرا کمانڈر ان چیف یا وہ تو انڈیا میں, میں تو سیکنڈ ان کمانڈ ہوں گریسی نے فوج کو نہیں بھیجا ماز پر ادھر سے پہنچیے تو اس بعد بھی پاکستان نے جب اپیل کی ہے تو وہ لبام مشائق اور عجیب محمد امین صاحب جو اس پورے کشمیر کی جنگ کے کمانڈر ان ہیں یہ لوگ جا کر لڑے ہیں عجیب منان صاحب ایک کسر سنا رہے تھے مکہ بکرما نئے منان صاحب کے خلیفے ہیں وہاں ہوتے ہیں وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں عجیب صاحب کے مزار پر گیا فاچا پڑھنے کے لیے واپس سے باہر آتا تھا تو ایسے دل میں خیال آیا کہ دروں کی جگہ پر جائیں کوئی چائے پانی کا بھی پوچھا گیا حالانکہ ان کے تو کرامتے ہیں کے بعد بھی جاری ہوتے ہیں کہتے ایک مسجد میں نماز پڑھی تو اس کے امام صاحب نے کہا کہ ان کو چائے کے لیے ہمارے پاس بلا لیں چائے کے لیے بلایا گیا تو کہتے ہیں ان کے اس کے کُرتے کے سارے بٹن کھلے ہوئے کہ برے آدمی کہ تھے لیکن اتنے خوبصورت ہے کہ آدمی دیکھ نہیں سکتا تم میزر میں خیال آیا کہ بٹن بن کو باندھنا چاہیے وزید والا ان کو کشف ہوا کہ کیا ہوا تم نے بتایا اب ایک بار نے کہا کہ یہ عاجی صاحب کے ساتھ میں کشمیر کے جہاز میں گیا تھا تو واجی صاحب جب ایڈوانس کرتے تھے نا تو کہتے تھے کہ بچو ہمارے بچوں صرف گروانے کھلے گرے بان پر یہ گولیاں لیں گے ہندو کی ایک گھر بار کھولنے کی عادت ہوئی ہے آج تک ہوئی ہے. یہ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ حزب نے اس کو اسرائیل کو شکست دے دیزب اللہ کو فوج تو نہیں تھی نا تھے یہ ہتھیار تو ڈال کرتی ہے جس کی تربیت انگریز کے طریقے سے ہوئی ہوئی ہے جائز ہتھیار نہیں ڈالا کرتے اور غالباً ہتھیار بننا شریف میں جائز بھی نہیں ہے مولوی بزلا صاحب اب مدرسے میں جائیں تو اس تحقیق کریں ہتھیار ڈالنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے یا تو لڑتے لڑتے شہید ہونا ہے یا بے بس ہو کر گرنے کے بعد گرفتار ہو گیا تو پھر اللہ بات اس کی میں کوئی صدقہ بات نہیں لیکن یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے اس بات اروڑا نے نیازی کا بیج دھارے اور اس کا پستول لیا اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس نے ایک گولی باقی تھی تو اس نے کہا چلیے گھر میں نا اس گولی کو تو اس کو تجھ پر ضرور میں استعمال کرتا ہوں اس گولی کو کم از کم استعمال کرتا ہوں ہاں ہو گیا ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی آج. آتے جاتے رہیں گے آپ انشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ ایک بزرگوں کی بات ہے ہمارے پاس عمل ہو یا نہ ہو کیا بزرگوں کی بات ہم تک پہنچی ہے اس سے اللہ تبارک سال آپ کو ایسا نصیب فرمائے گا